ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے آپ کے جسم پر ایک بوسیدہ اور پیمندار جامع دیکھا گیا تو حضرت علی علیہ السلام سے اس کے بارے میں کہا گیا حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اس سے دل متوازے اور نفس رام ہوتا ہے اور مومن اسی کی تاسی کرتے ہیں دنیا اور آخرت آپس میں دو ناسازگار دشمن اور دو جدا جدا راستے ہیں چنانچہ جو دنیا کو چاہے گا اور اس سے دل لگائے گا وہ آخرت سے بیر اور دشمنی رکھے گا وہ دونوں بمنزلہ مشرق و مغرب کے ہیں اور ان دونوں سمتوں کے درمیان چلنے والا جب بھی ایک سے قریب ہوگا تو دوسرے سے دور ہونا پڑے گا پھر ان دونوں کا رشتہ ایسا ہی ہے جیسا دو ستونوں کا ہوتا ہے